بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والے قران مجید میں اللہ والوں کا تذکرہ وكایم من نبیین قاتل معه ربیون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرین ترجمہ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں پھر جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو خلاصہ تفسیر اور بہت سے نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے کفار کے ساتھ لڑے ہیں نہ انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئے اور نہ ان کے قلب یا بدن کا وزن گھٹا اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے آجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگیں اور اللہ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے اور افعال میں تو ان سے کیا لفزش ہوتی ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں اور ہمارے کاموں کے حد سے آگے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے تو اس استقلال اور دعا کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا یعنی فتح و ظفر اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا یعنی رضا اور جنت اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیک و کاروں سے محبت ہے بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ